اس کا ترجمہ یہ ہوگا الخامس صرون پچیسواں سبق ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس میں قاعدے کی طرف چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے رول نمبر پانچ رول نمبر چار کیا نام ہے اس کا رول نمبر پانچ رول نمبر چھ اور رول نمبر تین رول نمبر سات بھی آنے کی کوشش کر رہے ہیں جی اس میں ہم پہلے قاعدے کی طرف دیکھتے ہیں کہ قاعدہ کیا ہے تو آ جائیں آگے آپ قاعدے کی طرف جی قاعدہ فعل مظاہرے میں منس کی علامتیں یہ ہیں جب کہ فیل مزارے مذکر کی علامتیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یزر وہ ٹھیک ہے مطلب یا کہاں پر آئے گی غائب کے سیغوں میں ٹھیک ہے اور تا کہاں پر آئے گی قاعدہ جیسے آپ سبق نمبر 23 میں پڑھ چکے ہیں جب جس فعل کا تعلق زمانہ حال یا استقبال سے وہ فعل مضارے کہلاتے ہیں فعالہ فیل مظاہرے میں واحد متکلم کی علامت حمزہ جیسے الحب و مخاطب کی تا جیسے تد اور غائب کی یا جیسے یادحب یہ آپ پہلے سبق نمبر 23 میں پڑھ کے آ چکے ہیں آج کا جو سبق ہے سبق نمبر 25 اس میں منس کے حوالے سے ہے کہ فیل مزارے میں منس کی علامتیں یہ ہی ہیں یعنی فیل مزارے میں جو منس کے سیرے ہوں گے ان میں علامات کیا ہیں ٹھیک ہے یعنی منس کی تو کہہ رہے ہیں کہ واحد متکلم کے لیے حمزہ تو واحد متکلم کے سرے میں کوئی فرق نہیں تھا جیسے واحد متکلم مذکر کے لیے تو ویسے کہ ویسے ہی واحد متکلم کس کے لیے واحد متکلم کس کے لیے ویسے کہ ویسے, ویسے مانس کے لیے بھی جو مذکر کے لیے وہی مانس کے لیے اضحب ہو وہی مانس کے لیے بھی اگر مانس گی ادحب ہو کہ میں جاتی ہوں یا مذکر کہے گا کہ میں جاتا ہوں تو وہی آئے گا کہ ادحب ہو اسی طرح نے مثال دی ہے اجلے سو جلاسا یہ اجلس ٹھیک ہے تو اج لیسو وہی سیاح و متکلم کا کوئی فرق نہیں ہے البتہ مخاطب کے لیے تا اور آخر میں یعن جب مذکر کے لیے مخاطب میں صرف اور صرف تا تھی جیسے تذرے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جبکہ منس کے سیاح ہوگا اگر وہ مخاطب کو ہوگا تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں کرنی ہے ایک تو تا لانی ہے شروع میں اور اس کے آخر میں کیا ہے یعن بھی ساتھ میں لگانا ہے اگر آپ ذرا بہ یزرب سے گردان پڑھتے ہیں تو واحد مذکر مخاطب کے لیے تو تذریبو آئے گا لیکن اگر واحد مونس مخاطب بنانی ہوگی تو اس کو تجربہ نہیں کہیں گے بلکہ تجربینہ ٹھیک ہے کیا آئے گا تجربینہ ایک تو شروع میں تا تو آئے گی آئے گی لیکن آخر میں یا اور نون بھی آئیں گے ٹھیک کیوں رول نمبر چھ لگ رہی سمجھ یہ آپ کو صرف اور صرف منس کے سیغوں کے حالات بتا رہے ہیں کہ مونس کے سیخوں میں کیا ہوگا اس میں واحد متقلم کی علامت حمزہ ہی ہے جیسے اجلسو ہو ٹھیک ہے اور اسی طرح تا اور آخر میں شروع میں تا لگا دینی ہے اور آخر میں کیا ہے یا اور نون لگا دینے ہیں جیسے تجلسینہ ٹھیک ہے تجلیسینہ مخاطب کے لیے غاہد کے لیے بھی تا آئے گی لیکن وہ صرف اور صرف تا ہوگی اس کے آخر میں یا نون نہیں ہوگا تجرب مثال کے طور پر تف عیل ویک تجلسینوں اس کی مثال دی ہے تجلیس و کے وزن پر یہ ہو گیا یہ آپ کو باقاعدہ بتا دیا کس کا اگر واحد منص غائب ہوگی تو اس کے لیے کیا آئے گا صرف تفعلوں کا وزن ہوگا مثال کے طور پر ٹھیک تف کا وزن جیسے انہوں نے مثال دی اس کی تجلس ہو یہ تو ہوگی غائب کی بات تو حاضر کی بات کرتے ہیں حاضر کیا ہے تو حاضر کے لیے کیا آئے گا شروع میں تا آئے گی جیسے تجلے سو لیکن آخر میں پھر یا اور نون بھی لگا دیں تو کیا بن جائے گا تجلسینہ ٹھیک تجلسینہ اب حالتوں کے غائب مخاطب اور متقلم. تو متقلم میں کیا ہوگا حمزہ ہی آئے گا شروع میں جیسے آج سو. ہو گیا. یہ تو ہوگی بات مزارے کی اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں جی امر کے سیگوں میں کہ امر کے سیغوں میں کیا ہوگا مونس کا بھی بتائیں گے یہاں پر مذکر کا بھی کیونکہ یہاں پر صرف مونس کا مزارے کا بتایا اس لیے کیوں کہ پہلے جو بات کی تھی وہ صرف مز... کے سیگوں کے حوالے سے مظاہرے کے حوالے سے جبکہ یہاں پر فیل عمر کو مستقل طور پر بتا رہے ہیں مستقل طور پر تو لہٰذا اس میں زیادہ مذکر کو ہی ترجیح ہوگی لیکن ساتھ ساتھ آپ کو منس بھی بتائیں گے تو مذکر اور منس دونوں کے لیے فیل امر بنانے کا طریقہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ فیل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے پھیل امر کا سیگا ہمیشہ امر حاضر کا سیغہ ظاہر ہے آپ صرف کی گردانوں میں پڑھ کے آ چکے ہوں گے پھیل مضارے معروف ہوتا ہے پھیل ماضی معروف پھر پھیل ماضی مجھول پھیل پھیل معلوم فیل مضارِ مجھول اسی طرح پھر امر حاضر معلوم پھر امر غائب معلوم وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نہیں یہ ساری کردانیں ہوتی ہیں تو امر حاضر کا جو سیغہ ہوتا ہے اس کی یعنی اس کا اشتقاق یا یہ مشتق ہوتا ہے یا یہ بنتا ہے کس سے مضحرے کے سیغے سے مضحے کا جو واحد مخاطب کا سیگا ہوتا ہے اس سے بنتا ہے مثال کے طور پر ہم کس کو بناتے ہیں تفتح کو بناتے ہیں تفتہ ہو جو فعل مضارے کا سیگا ہے واحد مذکر حاضر کا سیگا ہے تفتہ ہو فتح سے یفتح ہو یفتحا نے واحد مذکر مخاطب کا سیغہ ہے اس سے ہم نے امر حاضر بنانا ہے امر حاضر بنانے کا قاعدہ کیا ہے امر حاضر بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ مضارے کی علامت کو ختم کر دیں حذف کر دیں تو مزارے کی علامت کیا ہوتی ہے حروف آتین ہوتے ہیں حمزہ ہوتا ہے تا ہوتا ہے یا یا ہوتی ہے حمزہ تا اور یا حروف اتین جن کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے حروف یعنی حمزہ یا اور تا حمزہ لگتی ہے جیسے واحد متکلم کے سیغے میں یا لگتی ہے غائب کے سگوں میں مذکر غائب کے سگے میں اور تا لگتی ہے مخاطب کے سیغوں میں تو جو بھی علامات مظاہرے ہوگی ہم اس کو حذف کر دیں گے ہٹا دیں گے تفتحوں سے ہم بنا رہے ہیں امر تو لہٰذا ہم تفتحوں سے کیا کہتے ہیں تا کو حذف کر دیتے ہیں جب پہلے والی حرف کو ختم کر دیں گے یعنی علامت مظاہرے کو ختم کر دیں گے اس کے بعد امر حاضر بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم مابعد والے یعنی بعد والے حرف کو دیکھیں گے آیا وہ متحرک ہے یا ساکن ہے یعنی اس پر کوئی حرکت ہے زیر زبر پیش ہے یا وہ ساکن ہے اگر تو وہ ساکن ہو تو شروع میں کیا لے آتے ہیں حمزہ لانا ضروری ہے کیونکہ ابتدا بسکون محال ہوتا ہے یعنی حرف ساکن سے کسی جملے کا ابتدا یا آغاز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی کاری نہیں سکتا آپ اگر سے تاکو گرا دیں تو آگے آپ پڑھ کے دکھا ہی نہیں سکتے آپ پڑھ ہی نہیں سکتے ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ فاں پر کوئی حرکت ہی نہیں ہے نہ زیر ہے نہ زبر ہے نہ پیش ہے لازمی بات ہے یا تو اس کو, کو کوئی حرکت دیں گے یار ان کو ایڈ کر دیں پلیز رول نمبر چھ رول نمبر سات کو لے لیجیے کال میں مجھے تشویش ہو رہی ہے جی ذرا کیا بات کر رہا تھا ہاں تو ہم نے علامت مظاہرے کو ختم کر کے اس کے بعد دیکھنے ہیں کہ بعد والا حرف کیا ہے ساکن ہے یا وہ متحرک ہے اگر تو مابعد والا حرف متحرک ہو تو پھر شروع میں حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کے پھر آخری والے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے آگے مثال دی ہے تاقیف ایک فعل مظاہرے کا سیزا ہے تاقیف اب تا کو حذف حذف کر دیں گے تو بعد الح حذف کیونکہ متحرک ہے تو اس کو بس متحرکی چھوڑیں گے حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اخر والے حرف کو ساکن کر دیں گے تقفو سے قیف تقفو دل کے فعل مضارع ہے اس کے شروع سے ہم نے طاء کو ختم کیا تو بعد میں صرف رہ گیا تفو تو اخر والے حرف کو بھی ساکن کرنا تھا کیونکہ امر کا صیغہ ہے جس کا اخری حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لہذا اخر والے حرف کو ساکن کیا ساکو تو کیا بن جائے گا قف یہ <Brand> تو بات ہے اس کی کہ جب ہر کی علامت کو ختم کر دینے کے بعد حذف کر دینے کے بعد ہم دیکھیں کہ ما بعد کا حرف ہر متحرک ہو تو اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے لیکن اگر علامت مزارع کو حذف کر دینے کے بعد ختم کر دینے کے بعد بعد والا حرف تاکن ہو جیسے تفتاح سے ہم نے بنایا تا کو ختم کیا تو آگے فا جو ہے وہ ساکنت لہٰذا اس کے شروع میں کیا لانا ہے حمزہ لانا ہے ٹھیک ہے حمزہ لانا ہے لہٰذا ہم اس کی جگہ پر حمزہ لے آئیں گے تفتاحو سے کیا بن جائے گا افتاح افتاح ٹھیک وہ آپ وہ آپ اچھا تفتح سے افتاح اب آخری والے حرف کو ساکن کرنا ہے تو کیا بن جائے گا افتاہ افتاح لگی سمجھ جی افتاح ہاں اور یہ بھی جان لیجئے کہ کہاں پر حمزہ مضموم ہوتا ہے اور کہاں پر مقصور اور مفتوح ہوتا ہے اس کا یعنی مقصور کہاں ہوتا ہے یہ دو ہی آپ کو حمزہ ملیں گے امر حاضر امر حاضر کے سیگوں میں یا تو مضموم یا مقصور ٹھیک ہے آپ کو کبھی بھی مفتوح حمزہ نہیں ملے گا کہ جس پر فتح آیا ہو تو جو افعال مزارے یم سرو یعنی یولو کے وزن پر ہوتے ہیں یا فولو کے وزن پر ٹھیک ہے تو ان کا جو امر حاضر کا حمزہ لائیں گے تو وہ ہمیشہ مضموم ہی لائیں گے جیسے تنسر سے عن لیکن اگر مزارے میں کیا ہو یف علو آخری سے پہلے والا حرف کیا ہو مقصور ہو یا مفتو ہو جیسے فتح یفتحو ہو تو ان میں کیا ہے دونوں میں حمزہ کیا ہے مقصور لاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر عین کلمہ دیکھیں گے مضارے کے عین کلمہ مضموم ہو تو پھر کیا حمزہ مضموم لائیں گے لیکن اگر مزارے کے عین کلمہ مفتوح یا مقصور ہو جیسے ذرابۂ یضربوں میں اور فتح یفتحوں میں تو ان دونوں صورتوں میں حمزہ کیا لاتے ہیں مقصور لاتے ہیں جیسے اذرب اور افتح جی یہ تھا آپ کا قاعدہ جو میں نے آپ کو بتایا اب ذرا آپ کتاب کی طرف بھی دیکھ لیں پھیلے بنانے کا طریقہ یا شروع میں شروع سے دیکھ لیں قاعدہ سبق نمبر پچیس ہے پچیس کے ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے قاعدہ پھیل مظاہرے میں منس کی علامتیں یہ ہیں واحد متکلم کے لیے حمزہ جیسے اجلس مخاطب کے لیے تا اور آخر میں یانون جیسے تجلسینہ اور غائب کے لیے بھی تا جیسے تجلس و امر بنانے کا طریقہ جس فعل میں مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا کہا جائے ظاہر امر وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی کام کو طلب کیا جائے جس سے کسی کام کسی اور سے کسی کام کا مطالبہ کیا جائے کسی کام کے کر کہا جائے اور فیل امر وہ فیل امر کہلاتا ہے فعل امر فعل مظاہرے سے بنتا ہے فیل مظاہرے کی علامت کو دور کر دینے کے بعد اگر بعد کا حرف ساکن ہے تو اول میں حمزہ لگا دیں گے ٹھیک ہے یعنی علامت مضارے کو حذف کر دینے کے بعد دیکھیں گے کہ ما بعد حرف ساکن ہے یا متحرک ہے اگر ساکن ہے تو کیا کر دیں گے شروع میں حمزہ لگا دیں گے اور آخری حرف کو ساکن کر دیں گے چونکہ امر ہے تو عمر کا آخری حرف کیا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے جیسے تف تح سے افتح حمزہ کا میں نے عقاعدہ بتا دی اور تقرا اسے اقرا اور اگر علامت مظاہرے دور کر دینے کے بعد اس کا ماں باد حرف متحرک ہے یعنی ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے اس پر زیر زبر پیش ہے تو حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حمزہ تو ہم اس لیے لا رہے تھے کہ شروع والا حرف ہی ساکن تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے طاقف و سےقف تو علامت مزارے کو ختم کیا تو معباد والا حرف آلریڈی پہلے سے جو ہے نا وہ کیا ہے متحرک ہے تو آخری حرف کو بھی ساکن کیا تو قیف بن جائے گا اسی فعل مزارے کے آخر میں اب آپ کو بتا رہے ہیں جی مونس بنانے کا طریقہ یہ تو تھی مذکر کے بنانے کا طریقہ ٹھیک ہے لیکن مونس بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ مونس عمر حاضر ہو کہتے ہیں اسی فعل مزارے کے آخر میں کیا ہے یا لگا دینے سے مونس کا سیغہ بن جاتا ہے جیسے افتح تھا تو افتحی. ٹھیک ہے؟ توفی بس جیسا کہ جیسے امر بنا ہے امر حاضر بنا ہے واحد مذکر غائب بنا ہے ایسے ہی واحد منس بنے گی لیکن کیا بن جائے گی اس کے آخر میں صرف اور صرف کیا لگا دیں گے یا لگا دیں گے تو وہ کیا ہے منس بن جائے گی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا اب آ جائیں سبق کی طرف الدرس الخامس والعشرون جی الفعل المضار المانس المفرد کیا کہا الفعل المزار المن المفرد المفرت کے فعل مضارے ہوگا اور اس کے اندر مفرد منث کے سیغے استعمال ہوں گے چاہے وہ مخاطب کے ہوں چاہے وہ غائب کے ہوں چاہے وہ متکلم کے ہوں لیکن کیا ہوں گے واحد منس کے سیغے استعمال ہوں گے ٹھیک ہے جی آ جائیے ادرس الخامص ولشرون الفیل المضارِ سب سے پہلے دیکھیے جی ہاں دا کتاب دیکھ رہے ہیں سب ہاں کتاب یہ کتاب ہے انا آخذ الكتاب یہ آپ کو ویسے بتا رہے ہیں آگے منس کے سیغے استعمال کریں گے جی ٹھیک ہو گیا کوئی بات نہیں رول نمبر بارہ آپ آگے آپ نے ہماری کلاس کو چار چاند لگا دیے ہیں شکریہ جزاک اللہ خیر حسن الجا بہت اچھی بات انا الكتاب میں کتاب کو لیتا ہوں لیکن چونکہ انہوں نے منس مفرد کے سگے ذکر کرنے ہیں تو ہم کیا کہیں گے ان آخد کتاب میں کتاب کو لیتی ہوں انافط الک یا میں کتاب کو پکڑتی ہوں انا انافت الکتاب میں کتاب کو کھولتی ہوں انا اقرا الکتاب میں کتاب کو پڑھتی ہوں اب دیکھیے آخد کتاب واحد متکلم کا سیغا ہے مانس کا بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ اوپر لکھا انہوں نے مفرت منط ہم مانس ہی کہیں گے لیکن چونکہ مذاکر المنس کے متقلم کے سیغوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو لہٰذا یہ ہم سیاق و سباق یعنی پہلے اور بعد کے کلام کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ یہاں یہ منس کا معنی دے گا یا مذکر کا معنی دے گا میں کتاب کو پکڑتی ہوں انافتہ الکتاب میں کتاب کو کھولتی ہوں انا اقرا الکتاب میں کتاب کو پڑھتی ہوں ٹھیک ہو گیا اب آ جائیں جی آگے آپ استادن تلمیزن استاذن کس کے اوپر لکھا ہوا ہے سوالات کے اوپر ٹھیک ہے یعنی اس کے نیچے جتنے بھی سوالات ہوں گے گویا ایک استاد سوال کر رہا استانی ہے استانی استانی ٹیچر مس استاد کیا استانی تلمی زطن ٹھیک ہے جی شاگردا اچھا اب استانی پوچھ رہی ہیں ماضا افعالو ماضا افعلو میں کیا کر رہی ہوں جی خود پتا ہونا چاہیے میں کیا کر رہی ہوں خیر برحال وہ شاگردہ سے پوچھ رہی ہے شاگردہ کو جانچنے کے لیے کہ آیا وہ بھی پڑھنے والی ہے یا نہیں تو ماضا فالو میں کیا میں کیا کر رہی ہوں اب شاگردہ کہہ رہی ہے تلمیزا کے نیچے دیکھیے جو آپ کو انت تنتی انت تزینل کتاب انتی انت تو اب تا, تا, تا کو دیکھیے شروع میں تا لگا کر آخر میں وہی یا اور نون دونوں لگا دیے ہیں انتین الکتابہ تم کتاب کو پکڑ رہی ہو انتی واحد مونس ٹھیک ہے اور تخینہ وہی آخر میں یا اور نون لگا کر بتا دیا انت تخین الکتاب کہ تم کتاب کتاب کو پکڑ رہی ہو پھر استانی سوال کرتی ہے مادہ افالو میں کیا کر رہی ہوں پھر شاگردہ کہتی ہے انت تفتاحین الکتابہ تم کتاب کو کھول رہی ہو فتح سے تفتحین الکتاب اچھا جی تیسرا سوال مادہ افالو میں کیا کر رہی ہوں انت تقرین تم کتاب کو پڑھ رہی ہو ٹھیک ہے آگے دیکھیے جی اب یہ تو تھے کس کے سیگے تینوں صورتوں میں تینوں سوالات کے اندر کیا تھے سوالات کے اندر تو متکلم کے سگے تھے افعالو افالو افالو ٹھیک اور جواب کے اندر خدینہ تفتحینا تقرینہ سارے کے سارے سیغے کون سے تھے مخاطب کے واحد منث واحد منص مخاطب کے سگے تھے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کیوں جی رول نمبر چھ اتنی بات سمجھ میں آ گئی رول نمبر 6 رول نمبر بارہ رول نمبر پانچ اور بھی جتنے لوگ مکسلر پہ موجود ہیں شو تو کوئی بھی نہیں ہو رہا سب بیگ پہ پڑے ہوئے ہیں کم از کم اسے اوپن تو کر لیا کریں مجھے بھی پتہ چلے گا کون لوگ کلاس میں موجود ہیں ٹھیک <تصفح> ہے جی فاطمہ تو خود الکتابہ فاطمہ کتاب کو پکڑتی ہے یا کتاب کو لیتی ہے یا تفتح الکتابہ وہ کتاب کو کھولتی ہے یا تقرا الکتابہ وہ کتاب کو پڑھتی ہے تینوں سیریں ہیں تاخذ و پکڑنا الکتاب و ہی تختہ مانا کھولنا تقر و پڑھنا اچھا جی سوال من تخل الکتابہ کون کتاب کو پکڑ رہا ہے فاطمت و تخل فاطمہ کتاب کو پکڑ رہی ہے من تخت الکتابہ کون کتاب کو کھول رہا ہے فاطمت و تختہ الکتابہ فاطمہ کتاب کو کھول رہی ہے اچھا جی من تقر الکتابہ کتاب کو کون پڑھ رہا ہے فاطمت و تقرا الکتابہ فاطمہ کتاب کو پڑھ رہی ہے تو اب اس پیراگراف کے اندر دیکھیے تمام کے تمام سیرے چاہے وہ سوالات کے اندر ہوں چاہے جوابات کے اندر ہوں تو سارے کا سارے سیرے کون سے استعمال ہو رہے ہیں جی کون سے سیغے استعمال ہوئے ہیں جلدی سے بتائیں تقرا تقرا او کون سے سیرے ہیں یہ واحد معنس غائب جزاک اللہ خیر و احسن الجزا ٹھیک ہے پہلے پیراگراف میں سوالات کے اندر کون سے تھے صرف متکلم کے تھے اور جوابات کے اندر کیا تھے واحد معنس مخاطب کے تھے جب کہ اس پیراگراف کے اندر تا خد و تفتہ ہو تقرا تا خدو تفتہ ہو تقرا یہ سیرے سارے کے سارے کیا ہیں واحد مانس غائب جی اگلے پیراگراف میں آ جائیں جہاں پر صرف اور صرف کس کے سیرے استعمال ہوں گے آہ... کچھ وہاں پر مختلف ہیں سعیدۃن تفتح الکتاب سعیدہ جو ہے نام ہے ٹھیک ہے سعیدہ کتاب کو کھول رہی ہے نعیمۃ و القلم نعیمہ قلم کو لے رہی ہے یا پکڑ رہی ہے جمیلۃ تقرا الرسالہ جمیلہ جو ہے وہ کیا ہے پیغام کو خط کو ار رسالہ پیغام خط خط کو پڑھ رہی ہے جی سوالات میں آ جائیں من تفتح الکتاب من تفتح الباب من تفتح البابہ جی رول نمبر پانچ آپ اس کا ترجمہ کر دیجئے من تفتح بابا کیا ترجمہ ہوگا اس کا رول نمبر پانچ یا اللہ خیر کون دروازہ کو کھول رہا کھول رہی ہے ٹھیک ہے کون دروازہ کھول رہی ہے جی بالکل ٹھیک ہے سعیدہ تن تفتح البابا سعیدہ دروازہ کھول رہی ہے جزاک اللہ خیر رول نمبر پانچ سعیدہ تو د... تفتح الکتاب سعیدہ تفتح الکتاب نہیں تفتح الباب سعیدہ جو ہے وہ کیا ہے دروازہ کھول رہی ہے اچھا جی منطخ القلم قلم کون لے رہا ہے یا کون پکڑ رہا ہے نعیمہ تنطد القلم نعیمہ کیا ہے قلم پکڑ رہی ہے یا قلم لے رہی ہے من تقرا الرسالہ پیغام یا خط کون پڑھ رہا ہے فاطمہ تو تقرر رسالہ فاطمہ کیا ہے خط کو پڑھ رہی خط کو پڑھ رہی ہے یا پیغام کو پڑھ رہی ہے خوشی الکتاب یا فاطمہ جی اس کا ترجمہ کریں گے رول نمبر تین اگر کہیں پر ان کو میری آواز آ رہی ہے تو رول نمبر تین میسج آپ سے پر کر دیں یا آپ چاہیں تو مکسلر پر بھی کر سکتے ہیں اللہ جی جلدی سے oh. بس کا کیا تھا ہاں پھر اس کے اندر کئی قوانی قوانین فاطمہ تم کتاب کو, لے لو. آخذ میں کتاب کو لے رہی ہوں افتحی الکتابہ کتاب کو کھولئے آپ یعنی کو الکتابہ کتاب کو کھول رہی ہوں کتاب کو پڑھو میں کتاب کو پڑھ رہی ہوں افتحی الباب یا سعیدہ اے سعیدہ دروازہ کھولیے افتحی وہی فتح افتحو سے جیسے ہم نے آگے قاعدے کے اندر بھی پڑھا ہے کہ جب ہم نے تفتح سے علامت مظاہرے کو ختم کیا تو مواد کیا تھا ساکنا تو شروع میں حمزہ لے آئے اور مانس بنانے کے لیے آخر میں لیا تو افتحی الباب یا سعیدہ دروازہ کھولیے ساحدہ افتح البابہ میں دروازہ کھول رہی ہوں آخر میں دیکھیے حمیدہ تو تفتح و حمیدہ جو ہے وہ کیا ہے? کھڑکی کھول رہی ہے پوچھنا تھا کسی سے خیر و تل بابا اور دروازے کو بند کر رہی ہے, اور کیا ہے؟, کو پڑھ رہی ہے. جی آپ اچھا really? جی میں پوچھتا ہوں لوگ موجود ہیں جی آپ بتایا کہ میں جاتی اس کی عربی کیا بنے گی میں جاتی ہوں میں جاتی ہوں اس کی عربی کیا آئے گی دونوں آپ کو اختیار ہے چاہے جملے سے بنائے یا جملہ فیلیا بنائے دونوں بنا سکتے ہیں جی <laughs> جی بہت اچھا بہت اچھا رو، رو، رو نمبر تین جی میں جاتی ہوں کیا کہا اداب آئے گا ٹھیک ہے کیا ادابو ٹھیک ہے ادہبو ادھابو میں جاتی ہوں ادہابو میں جاتی ہوں بہت اچھا اچھا جزاک اللہ میں کہتی ہوں میں کہتی ہوں رول نمبر پانچ آپ کو بتا رہے ہیں اس کی عربی میں کہتی ہوں جی میں کہتی ہوں رول نمبر پانچ اس کی عربی بنا رہے ہیں اکول بالکل ٹھیک ہے اکول انا اقولو اکولو بھی کہ سکتے ہیں اور صرف اکولو بھی کافی ہے. انا بھی سکتے ہیں. رول نمبر ایک جی میں میں آپ کو بتا رہے رول نمبر 6 میں کاپی کھولتی ہوں جی ذرا جلدی سے کوشش کیجیے گا میں کاپی کھولتی ہوں آفتا فلکراسا کُراسا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا افتافراسا تھا یا آنا افتاح القراسا ٹھیک ہو گیا زبردست ہو گیا ماشاءاللہ تم کتاب پڑھتی ہو تم کتاب پڑھتی ہو یہ اس کا جواب آپ کو بتانے رول نمبر سات مکسٹر پہ موجود ہیں رول نمبر سات جی تم کتاب پڑھتی ہو جی رول نمبر سات جلدی سے پوری کلاس آپ کے انتظار میں غلطی سے کہیں کلاس میں آ گئے شاید ان کو یاد نہیں آتا کہ کلاس بھی ہوتی ہے کبھی اس ٹائم پہ کتاب پڑھتی ہو انتہ پتا چلے گا ہوں تقرل کتاب کیا ہوتا ہے تقرائی کتابہ کیا ہوتا ہے ہوں جی تقرایل کتاب کیا ہوتا ہے تقرا آتا ہے واحد منس مخاطب کے لیے بھی ہم نے اتنے زور زور سے آخر میں قاعدہ پڑھا ہے اگر واحد منس مخاطب کا سگا لانا ہو منس کا تو اس کے آخر میں اس کے آخر میں کیا ہے جانون لگاتے, لگاتے ہیں اور شروع میں تا لگاتے ہیں ٹھیک ہے انت سن لیجیے صاحب انت تم کتاب پڑھتی ہو انت تقربہ انت لگائیں یا صرف تقرین الکتابہ کہہ دیں تقرین الکتابہ یا انت تقرل کتاب دونوں کہہ سکتے ہیں انت تقربہ تقریل کتاب نہیں ٹھیک ہے نہیں سنا تو آپ کو پڑھ کے آنا چاہیے تھا کیونکہ کتاب قاعدہ سنانے کی چیز ہے ہی نہیں ہے قاعدہ ہے ہی پڑھ کے حل کر کے آنے کی چیز ہے بس میں نے پڑھا دیا وہ میری مہربانی سمجھے آپ لوگ میں نے سمجھا دیا آپ لوگوں کو بتایا ہی یہ ہے کہ الفاظ کے معنی اور قاعدہ آپ لوگوں نے پڑھ کے سمجھ کے آنا ہے اور ساتھ ساتھ تمرین کو حل کر کے آنا ہے الفاظ کے معنی یہ سبق کے تھے ہی نہیں تو قاعدے بھی نہیں دیکھا آپ لوگوں نے تعجب کی بات ہے کل کا سبق بھی نہیں ہوا تب بھی نہیں دیکھا ایک دو تین چار دن گزر گئے مکمل اور آپ لوگوں کو اتنا اتنی فرصت نہیں ملی کہ کم از کم یہ ایک صفحے پر ایک نظر دوڑا دیں اتنی بھی بیروخی اچھی نہیں ہوتی کلاس سے سب سے مخاطب ہوں کسی ایک سے نہیں جی تم کتاب پڑھ یہ انتقر الک کتاب یا تقرین الکب دونوں کہہ سکتے ہیں فاطمہ جاتی ہے فاطمہ جاتی ہے جی رول نمبر پانچ آپ سے پوچھ بھی چکا ہوں دوبارہ پوچھ لیتا فاطمہ جاتی ہے فاطمہ جاتی ہے رول نمبر پانچ کم از کم اس کو تو عربی میں پورا لکھو جو فاطمہ جیسے لکھا جاتا ہے فاطمہ تو ہے ٹھیک تذہبینا کیوں فاطمہ تم جاتی ہو تو نہیں ہے فاطمہ جاتی ہے اس کے ساتھ وہ غائب کا سیا آئے گا وہ فاطمہ جاتی ہے فاطمہ تو تضبو انہ و انہ راج و فاطمہ تو تذہب و اللہ کے بندو کیا کرتے ہو یار خیر بہت اچھا اچھی کوشش اچھا جی تو فاطمہ جاتی ہے تو زینب آتی ہے زینب آتی ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں رول نمبر تین اگر آپ نے ہلکی ہوئی تمرین آپ کہہ رہے ہیں صفحے پر تو بتائیے جی زینب آتی ہے اس کی عربی کیا بنے گی جی زینب آتی ہے زینب و تی بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی سعیدہ تم جاؤ اس کے عربی میں بنا لیتا ہوں سعیدہ تم جاؤ ادحبی یا سعیدہ ٹھیک ہے اد ہبی رحابۂبو فتح یا سے کے وزن پر آتا ہے رہبہ یاد حب و تذہبو سے ہم بناتے ہیں تازہ ہم نے تا کو ختم کیا تو آ... بعد میں کیا تھا زال تھا ٹھیک ہے وہ کیا تھا ساکن تھا تو ہم شروع میں حمزہ لائے تو حمزہ کون سا لائیں گے مخاطب مقصور تو اد ہو گیا پھر آخر الحرف کو ساغن کا تو ادہب ہو گیا مخاطب کا سیغ ہو گیا آخر میں پھر یا لگادی منسلام اظہبی ادہبی سعیدہ تم جاؤ ٹھیک ہے ادہبی یا سعیدہ نعیمہ پنکھا کھولو آپ کسی آپ کو کسی کسی بھی طرب کو پنکھے کی عربی آتی ہے پنکھے کو کیا کہتے ہیں سب سے سوال ہے پنکھے کو کیا کہتے ہیں سب بتائیں پنکھا عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو فین پنکھے کو کیا کہتے ہیں مکسلر اینڈ سکائب سب سے سوال ہے جلدی بتائیے گا کسی کو آتا ہو تو نہیں تو میں خود بتاؤں گا جی جی مکسلر سکائپ کیا بات کیا بات ہے رول نمبر تین جزاک اللہ خیر وحسن الجزا اچھا جی میروا ہاتن رول نمبر ایک نے بھی بتا دیا جزاک اللہ میروا ہاتن میروہ کہتے ہیں پنکھے کو تو کیا کہیں گے نائمہ پنکھا چلاؤ ٹھیک ہے پنکھا چلاؤ چالو کرو یا کھولو پنکھا کھولو ٹھیک ہے افتح افتح تو خیر نہیں آنا چاہیے کیا آنا چاہیے اس کے لئے چلانے کے لیے ہاں چلے یہی لگا دیتے ہیں افتح ہی لگا دیتے ہیں افتحی المر واحطہ یا نئیمہ افتحی المر واحطہ یا نعیمہ ٹھیک ہے اور بیٹھ جاؤ وجلی سی اور بیٹھ جاؤ اور کتاب پڑھو وقر بس یہ پورا جملہ ہے پورا جملہ ہے کہ نائمہ پنکھا کھولو اور بیٹھ جاؤ اور کتاب پڑھو تو کیا کہیں گے افتحی المر واحطۂ یا نعیمہ وجلی سی وقر عی ٹھیک یہ ہو گیا اور عربی ترجمہ یعنی عربی میں ترجمہ کرنا مکمل اس کے بعد اردو ترجمہ ہے فاطمہ میں کتاب کو پڑھتی ہوں انت تقر البہ جی انتقین الخطہ کا ترجمہ کر رہے ہیں رول نمبر سات ان تقربہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں آسان الفاظ تقرئین آسان الخطاب آسان جی جلدی سے انت تقرئین الخطاب رول نمبر سات جی جی جی اگر نہیں آ رہا تو کم از کم معذرت کر لیجیے ہوں جی جی اچھا پتہ نہیں ہے جی ٹھیک انت تقر الخط کیا آپ بتا سکتے ہیں رول نمبر سولہ رول نمبر سولہ آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں انت تقر الخط انت تقر الخطاب جی رول نمبر سولہ کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ آپ لکھتے چلے جائیں جی جی انت تقر الخط اتنا آسان نہیں آ رہا رول نمبر چھ آپ اس کا ترجمہ کر دیجئے آپ بھی کر دیں رول نمبر چھ رول نمبر پانچ آپ کر دیں آپ بھی کر دیں سب کر دیں ایک تین پانچ تم خطاب پڑھ رہی ہو اناج <وَرَاجِعون> کتاب کیا ہوتا ہے آپ نے ٹھیک لکھا رول نمبر پانچ ہوں ختاب کیوں لکھا آپ عربی ہو تم خطاب پڑھ رہے ہو ابھی ابھی جیسے عربی بندہ ہو اس نے ابھی ابھی اردو سیکھی ہو تو وہ ایسے جو ہے نا بیچوں بیچ اپنے وہ کر رہا ہو عربی آ رہی ہو اس کے اس میں تم خط ہ ہاں جی انت تقرین الختاب تم خط پر رہی ہو ٹھیک ہے کتاب نہیں تو کتاب لے کے آیا کریں یا لے کے بیٹھا کریں کتاب کے بغیر سبق تھوڑا ہی ہوتا ہے کیونکہ حفظ تھوڑا کر رہے ہیں ہم لوگ کہ آپ جو ہے نا حفظ کی کوئی صورت حفظ کر کے آئیں گے اور ہم سنیں گے اس سے اس کلاس سے پہلے کتاب کو موجود ہونا ضروری ہے کوئی بھی ہو ٹھیک ہے رول نمبر چار نے معذرت کی ہے انہوں نے کہا کہ جی چلیں کمپیوٹر میں لیپ ٹاپ میں مسئلہ آپ کے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے کیا کتاب نہیں پتہ نہیں ہے کیا لکھ رہے ہیں بک ہیں کتاب نہیں کتاب ہے بک نہیں خیر چھوڑیں جی جو بھی ہے جو ہے ٹھیک ہے اچھا جی یا زینب افتاح یشبا کا اے زینب کھڑکی کھولیے وجلی سی اور بیٹھیے ارل کرسی کرسی پر ہوں اچھا چلو کوئی گل نہیں یا زینب افتحی یشبا کا اے زینب کھڑکی کھولیے وجلی سی آپ لوگوں کی ٹسل میرا خال سے ختم نہیں ہوئی وجلی سی آل الکرسی اور کرسی پر بیٹھیے تعال یا سعیدہ تعالی یا سعیدہ یا سعیدہ ادھر آئیے اجلی سی بیٹھیے وقرعی کتاب اور کتاب پڑھیے ٹھیک ہے کتاب پڑھیے یہ ہے آپ کا سبق آپ کا تھا قاعدے کو ذرا دیکھ لیجیے رول نمبر سات آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ ساتھ ساتھیوں سے تکرار کر لیں قاعدے کا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اتنا کوئی مشکل قاعدہ نہیں ہے صرف اور صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ مظاہرے کے اندر منس کی علامات کیا ہے منس کی علامت وہی ہے کہ واحد متکلم کا سیوا ہوگا تو حمزہ جیسے ازربو ٹھیک ہے سمعۂ یسم و عصما ہو وہی حمزہ کی علامت مذکر کے لیے بھی ہے وہی منس کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا فرق کتنا پڑ جاتا ہے کہ غائب کے سیغوں میں جہاں پر مذکر کے لیے یزربو یفتہ ہو یا, یا آتی ہے وہاں پر غائب کے سیغوں میں منس کے لیے تا آتی ہے تفتہ ہو تضربو <متصف> جی ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اگر محترم ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے پھر رہ جائے گا غائب کا سیگا ہوتا ہے مخاطب کا سیگا ہوتا ہے پھر کا متقلم اور غائب کا میں بتا چکا تو مخاطب پہ آ جاتے ہیں مخاطب کے سیغے میں یہ ہوتا ہے کہ جب مذکر مخاطب بنانا ہوتا ہے تو اس میں صرف تعت جیسے تذربو و تفتحو و وغیرہ ٹھیک ہو گیا لیکن جب مونس مخاطب واحد مونس مخاطب کا سیرہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں تو تا آتی ہی آتی ہے جیسے مذکر میں لیکن ساتھ ساتھ آخر میں یا اور نون بھی لگاتے جیسے تذربو تذربو تھا تجربینہ تسمعو سے تسمعینا تفتحو سے تفتحینہ ٹھیک ہے سمجھ میں آئی رول نمبر سات جی تین سیغے بتائیں آپ کو متکلم کا سیغہ اس میں علامت مونس کی کیا ہے حمزہ ہی ہے جیسے مذکر میں افتاح ہو ٹھیک عذرب و اور غائب کے سیغے میں کیا ہے تا آئے گی تذرب و تسمعو ہو اور پھر جو ہے نا مخاطب جو ہوگا واحد مونس مخاطب اس میں شروع میں تا ہی آئے گی لیکن آخر میں جا نون بھی تفتحینا تجربینہ وغیرہ وغیرہ اس کے بعد امر کے حوالے سے امر کا سیگا کیسے بنائیں گے تو امر کا سیگہ بنانے کا طریقہ بتایا کہ امر کا سیگا بنتا ہے فعل مزارے مخاطب سے تو اس سے کیسے بنے گا اس میں علامت مزارے کو ختم کرنا ہے سب سے پہلے علامت مضارے تا یا نون حروف آتین جس کا مجموعہ بنتا ہے حمزہ تا اور یا ٹھیک ہے اور نون حمزہ تا یا نون یہ چار حروف ہیں حروف آتین حمزہ جیسے استعمال ہوتا ہے واحد متکلم میں تا استعمال ہوتا ہے مخاطب میں اور یا استعمال ہوتی ہے غائب میں متقلم متقلم کے جیسے نظر ہو، ہو وغیرہ. تو سب سے پہلے علامت مزارے کو ختم کریں گے جیسے ہم تفتہ سے امر بناتے ہیں سب سے پہلے علامت مزارے کو ختم کر دینا ہے اس کے بعد دیکھنے کہ بعد والا حرف ساکن ہے یا متحرک ہے اگر بعد والا حرف متحرک ہے ہم اس کو اسی حال پر چھوڑ دیں گے اور آخر میں آخر والے حرف کو ساکن کر دیں گے جیسے تاقف ہو ایک فیل مظاہرے کا سیغہ ہے اس سے اگر ہم امر حاضر کا سیغہ بنائیں تو تا کو ختم کرتے ہیں تو بعد میں قاف جو ہے وہ متحرک ہے تو آخر والے حرف کو ساکن کر دیے یعنی فاق کو تو قف امر بن جاتا ہے طاقف ہو سے قف یہ اس کی مثال ہے یعنی مواد جب متحرک ہو اور اگر علامت مزارع کو ختم کر دینے کے بعد دیکھا جائے کہ بعد والا حرف متحرک ہو نہیں بلکہ ساکن ہو تو پھر کیا کرتے ہیں شروع میں حمزہ لے آتے ہیں اور آخر میں کیا ہے ساکن دے دیتے ہیں جیسے ہو تھا تختہ ہو ہم نے تا کو ختم کر دیا تو فا ساکن تھا تو اس کی جگہ پر حمزہ لے شروع میں تو اف تہ بن جائے گا آخر حرف کا پھر حاک و ساکنگ کا تو افتح یہ امر کا سیگا بن جائے گا بس امر بنانے کا طریقہ یہ ہے مظاہرے سے مظاہر کی علامت کو ختم کرنا ہے مابعد والے حرف کو دیکھنا ہے ساکن ہے شروع میں حمزہ لے آئیں گے اور اگر ساکن یہ متحرک ہے تو اس کو اسی حال پر چھوڑ کر آخر والے کو ساکن کر دیں گے یہ آج تا آج کا سبق بہت ہی آسان تھا بہت ہی سمپل تھا یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور امید واسق ہے آپ سے کہ آپ لوگ سمجھتے سمجھیں گے بھی اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے اور پھر اس کو کیا ہے یاد بھی کر کے آئیں گے درگزر کیا کریں اپنے وقت کو ضائع نہ کیا کریں کم از کم دن میں کم از کم دس منٹ منٹ تو اس کتاب کو دینے کے آپ لوگوں کے بنتے ہیں اگر آپ یہ بھی نہیں دیتے تو یہ کم از کم آپ کے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا بات ہوتی ہے یہ طالب علم کلاس میں آتا ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کتاب کون سی پڑھنی ہے اور میں نے آج سبق کون سا پڑھنا ہے کم از کم اتنا تو یاد ہو کہ اس نے کون سا سبق پڑھنا ہے بڑے تعجب کی بات ہے اور کبھی کبھی تو ایسے فکر سی بھی لاحق ہوتی ہے تو ایسا کیوں ٹھیک ہے تو ایسی بے فکری یا کم از کم جو ہے ہے بالکل کتاب سے اتنی بیروخی نہیں ہونی چاہیے اور جو لوگ کتابوں کا اور ان چیزوں کا قدر نہیں کرتے تو انہیں پھر کم علم حاصل ہوتا ہے اگرچہ وہ معلومات تو ضرور حاصل ہو جاتی ہیں علم جس چیز کا نام ہے علم اور معلومات میں بہت زیادہ فرق ہے علم اور چیز کا نام ہے معلومات اور چیز کا نام معلومات آپ کو ہو جائیں گی آپ کر بھی مل جائے گی آپ پوری پوری آپ پر بھی فرفر بولنا شروع ہو جائیں گے لیکن ایک جو علم ہوتا ہے وہ آپ کو علم کی نورانیت حاصل نہیں ہوگی اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا کیا ہے خیال رکھنا پڑتا ہے آپ وقت دیں ادب سے کتاب کھولیں اچھا کتاب آپ کو وقت دیں اس میں ساتھیوں سے پڑھنے کی کوشش کریں علم میں شرم بھی نہیں ہونی چاہیے آپ کو جو چیز نہیں آتی آپ اپنے ساتھیوں سے تعاون لیں ٹھیک ہے جس کسی سے آپ کو لگتا ہے کہ مجھے مل سکتا ہے سبق میں اسے سے یا معلومات لے سکتا ہوں علم حاصل کر سکتا ہوں آپ ضرور حاصل کیجئے چاہے آپ کو کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو ٹھیک ہے اس میں کوئی ہر کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے ظاہر ہے کوئی بھی اپنے ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں نکلتا بلکہ دنیا میں آ کر کیا کرتا ہے سیکھتا ہے اگر کسی نے سیکھا ہے تو آپ بھی اسے سیکھیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ دنیا کا معاملہ ہے رفتہ رفتہ چلتا ہے اور سینہ بسینہ یہ علم کیا ہوتا ہے منتقل ہوتا ہے ٹھیک ہے ضرور یاد کیجیے گا اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا اور اپنے گزشتہ سبا کو بھی دیکھا کریں الفاظ کے معنی کو دیکھا کریں اچھے طریقے سے یاد کیا کریں اگلا سبق آپ کے لیے ہے کیا آپ طریقہ تصریہ کا جو آگے ہے اس میں قاعدہ ہے وہ بھی یاد کیجئے گا میں دیکھتا ہوں ذرا سبق نمبر اسادون سبق نمبر کیا ہے چھبیس اس میں قاعدہ بھی ہے پھیلے نہیں اس بنانے کا طریقہ اور الفاظ کے معنی بھی ہیں یہ یقیناً آپ لوگ یاد کر کے آئیں گے الفاظ کے معنی بھی اور کیا چیز قاعدہ بھی یہ دیکھ کے آئیں گے اور تمرین کو اور پورے سبق کر کم از کم ایک بار نظر ضرور ڈال کے آئیے گا ٹھیک ہے دونوں میں یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی عناصر ہوں باخر الدوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین اچھا جانے سے قبل ایک بار ضروری ہے کہ جتنے بھی طلباء کلاس میں نہیں آ رہے ان سب کو بتا دیجئے کہ یہ اچھا نہیں کر رہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ ہاں جی میں نے سلام ابھی تک نہیں کیا